صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم مٹھے بٹھ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ وجل ہم مدنی حلقے میں شامل ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیا ستار قادری ضیاعی دامت برکاتہم العالیہ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 باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا قربانا قربا فت ولم والم یوتھ کبنل قَالَ پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر جن کا نام حابیل اور کابل تھا اس خبر کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے علمائے علماء اخبار کا بیان ہے کہ حضرت ہوا کے حمل میں ایک, لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا جبکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ صلاۃ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو ملاقات کی اور کوئی سبیل ہی نہ تھی اسی دستور کے مطابق حضرت اعظم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا حضرت سلاۃ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہذا تیری بہن ہے اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا آپ نے فرمایا کہ تم دونوں قربانیاں لاؤ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہی اکلیمہ کا حقدار ہے اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی قابیل نے ایک امبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گندم کے ڈھیر کو چھوڑ دیا اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض اور حسد پیدا ہوا جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نا قبول ہوئی بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا حابیل نے کہا کیوں کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی میری نہ ہوئی تو قلیمہ کا مستحق تہرہ اس میں میری ذلت ہے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کا قبول کرنا اللہ کا کام ہے وہ متقیوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے اس میں میرا کیا دخل ہے بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں اور میری طرف سے ابتدا ہو باوجود یہ کہ میں تجھ سے قوی اور توانا ہوں یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا جسا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو ہو جائے یعنی اس سے پہلے سونے اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاو دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں اور متحیر ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا مدت تک لاش کو پشت پر ڈالے ہوئے پھرتا رہا سلو گرا بھائی اب ہاتھ آفی وتا مسلح مسلح تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کو ریتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے مروی ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر زندہ کوے نے اپنی منکار یعنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو ریت کر گھڑا کیا اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا یہ دیکھ کر کابل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے چنانچہ اس نے بھی زمین کھود کر دفن کر دیا بولا ہائے خرابی میں اس جیسا بھی نہیں اس جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتا رہ گیا اپنی نادانی اور پریشانی پر یہ ندامت گناہ پر نہ تھی کی توبہ میں شمار ہو سکتی یا ندامت کا توبہ ہونا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہے۔ من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل انه ما قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولكد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمصرفون اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے یعنی خونے نہ حق کیا کہ نہ تو مقتول کو کسی خون کے بدلے کساد کے طور پر مارا نہ شرک و کفر یا قطع طریق وغیرہ کسی موجبے قتل, قتل فساد کی وجہ سے مارا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا کیونکہ اس نے حق اللہ کی رائے اور حدود شریعت کا پاس نہ کیا اور جس نے ایک جان کو جلا لیا اس طرح کے قتل ہونے یا ڈوبنے یا جلنے وغیرہ اسباب ہلاکت سے بچایا تو اس نے گویا سب لوگوں کو جلا لیا اور بے شک ان کے, ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے یعنی موجزات باہرات بھی لائے اور احکام و شرائع بھی پھر بے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں کہ کفرو قتل وغیرہ کے افتخاب کر کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں <قصف>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 إنما جساء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع عيديهم أو تقطع عيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لڑنا یہی ہے کہ اس کے اولیاء سے عداوت کرے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا اس آیت میں قطار طریق یعنی رہ کی سزا کا بیان ہے شان نزول سن چھ ہجری میں اورینا کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں آ کر اسلام لائے اور بیمار ہو گئے ان کے رنگ زرد ہو گئے پیٹ بڑھ گئے حضور علیہ سلاد و سلام نے حکم دیا کہ صدقہ کے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب میں لا کر پیئے. ایسا کرنے سے وہ تندرست ہو گئے مگر تندرست ہو کر وہ مرتد ہو گئے اور پندرہ اونٹ لے کر وہ اپنے وطن کو چلتے ہو گئے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طلب میں حضرت سیار کو بھیجا ان لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور عزائیں دیتے دیتے شہید کا ڈالا پھر جب یہ لوگ حضور علیہ صلاحت السلام کی خدمت میں گرفتار کر کے حاضر کیے گئے تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں یا زمین سے دور کر دیے جائیں یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ان تبارک وتعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قران پاک کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے 200 تک پہنچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین أما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم عمباد فاؤد بلاہیم علی رسول یا نور اللہ نويت سنت الاعتکاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم حضرت سینہ امام احمد بن حجر مکی شافعی فائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صحیح احادیث مبارکہ میں ہے کہ غیبت سود سے بڑھ کر ہے اگر اسے یعنی غیبت کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اسے بھی بدبودار کر دے غیبت کرنے والے دو میں مردار کھا رہے ہوں گے ان غیبت کرنے والوں کی فضا بدبودار تھی انہیں یعنی غیبت کرنے والوں کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا ان میں سے بعض حادثے مبارکہ ہی اس کے قبیرہ ہونے کے لیے کافی ہیں پس جب یہ ساری جمع ہو جائیں تو پھر غیبت کیوں کر کبیرہ گنا نہ کہلائے گی حضرت شیخ افضل الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب کسی عالم دین کے مقام کے بارے میں پوچھا جاتا تو غیبت میں جا پڑنے کے خوف سے فرماتے میرے علاوہ کسی اور سے پوچھو میں تو لوگوں کو کمال اور بہتری ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور ہر ایک کے بارے میں حسن زن سے کام لیتا ہوں میرے پاس کشف نہیں جس کے ذریعے ان کے ان مقامات کی معلومات کر سکوں جو رب کائنات ازل کے یہاں ہیں اور حدیث شریف میں ہے اکزب الحدیث یعنی بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے میٹھی میٹھے اسلامی بھائیو آج کے بدگمانی کا مرض عام ہے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کر کے ثواب کمانا چاہیے چراج فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسن الزنی من حسن, ال... حسن العباد یعنی حسن زن عمدہ عبادت سے ہے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے مختلف مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا ان پر بدگمانی نہ کرنا یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے افسوس آج کل اللہ علماء کی بکثرت غیبت کی جاتی ہے لہذا شیطان کسی عالم دین کی غیبت پر ابھارے تو حضرت سینا ابو حفظ کبیر رحمۃ اللہ تعالی کے اس ارشاد کو یاد کر کے خود کو ڈرائیے کہ جس نے کسی فقی یعنی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے غیبت علماء کی ہو یا عوام کی غیبت تو پھر غیبت ہی ہے خدا عزوجل کی قسم اس کا عذاب نہ سہا جا سکے گا چنانچہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لوگوں کی غیبت نہ کرو ورنہ دوزہ کے کتے تمہیں کاٹیں گے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مزکور روایت کو بار بار پڑھیے اور تصور کیجیے کہ رات کا سناٹا ہو کتا بھونکتا ہوا پیچھے آ رہا ہو اور آپ اس سے بچنے کے لیے تدبیریں کر رہے ہو کہ یکا یک جھپٹ کر آپ کے کرتے کا دامن اپنے منہ سے پکڑ لے اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی اب غور کیجیے کسی مسلمان کی غیبت کر دی اور مرنے کے بعد اگر سزا ان جہنم کے کتے نے کرتے کے دامن کو نہیں بدن کو اور وہ بھی صرف پکڑا ہی نہیں کاٹنا شروع کر دیا تو اس وقت کیا گزرے گی کر لے کی رحمت ہے بڑی نار میں ورنہ سزا ہوگی کڑی میٹھی میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حالات بہت ناگفتا بھی ہیں شیطان نے اکثر مسلمانوں کو علماء حق سے کافی دور کر دیا ہے افسوس سب کروڑ افسوس منہ بھر کر اب علماء کرام کی غیبتیں کی جاتی ہیں علماء علما کی غیبت کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں واضح کے پیسے لیتا ہے بڑا بس زبان ہے پیتو ہے حلوے مانڈے کھاتا ہے کھانا ڈٹ کر کھاتا ہے اس دن الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا تھا اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے واض میں ناک سے بولتا ہے بہت لمبا بیان کرتا ہے بیان میں بس کس سے کہانیاں سناتا ہے آواز بھی خاص نہیں بھائی ذرا بچ کے رہنا علامہ صاحب ہیں لالچی ہے چھوڑو چھوڑو یار وہ تو مولوی ہے اور معاذ اللہ عالموں کو بعض اوقات لوگ حکارت سے کہہ دیتے ہیں یہ ملا لوگ میٹھے میٹھے اسلائی بھائیو عام آدمی اور عالم دین کی غیبت میں بڑا فرق ہے عالم کی غیبت میں اکثر اس کی توہین کا پہلو بھی ہوتا ہے جو کہ کافی ناک ہے عالم کی توہین کی تین صورتیں اور ان کے بارے میں حکم شرعی بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح رضویہ جلد 21 صفحہ 129 پر ارشاد فرماتے ہیں اگر عالم یعنی عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو سری کافر ہے اور اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت یعنی دشمنی کے باعث برا کہتا ہے گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو فاسق فاجر ہے اور اگر بے سبب یعنی بلا وجہ رنج یعنی بگز رکھتا ہے تو مریض القلب و خبیص الباطن یعنی دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے اور اس یعنی عالم سے خواہ مخواب بگز رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے خلاصہ الفتاوا میں ہے من اب غدا من من غیر سبب ظاہر ظاہرین خیف الكفر یعنی بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے میٹھے میٹھے اسلائی بھائی کی توہین کے بارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں چند سوالات اور ان کے جوابات تحریر فرمائے ہیں آئیے ان میں سے ایک سوال سنتے ہیں کہ کیا عالم بے عمل کی توہین بھی کفر ہے جواب با باسباب علم دین عالم بے عمل کی توہین کرنا بھی کفر ہے عالمِ بے عمل بھی علمِ دین کی وجہ سے جاہل عبادت گزار سے بدرجہاں افضل و بہتر ہے میرے آقا علی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں اور قرآن شریف انہیں یعنی علماء حق کو متلکاً وارث بتا رہا ہے حتیٰ کہ ان میں کے, ان میں کے بے عمل عالم کو بھی یعنی جبکہ عقائد حق پر مستقیم یعنی صحیح العقیدہ سنی اور ہدایت کی طرف دائی یعنی بلانے والا ہو کہ گمراہ عالم اور گمراہی کی طرف بلانے والا مولوی وارث نبی نہیں نائبِ ابلیس ہے بلیاز باللہ تعالی ہاں رب ازل نے تمام علماء شریعت کو کہاں وارث فرمایا ہے یہاں تک کہ ان کے بے عمل کو بھی ہاں وہ ہم سے پوچھئے اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھئے مولا اصد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا یہی بڑا فضل ہے مذکورہ والا احت کریمہ فتح رسویہ جن 21 صفحہ 530 پر نقل کرنے کے بعد میرے آکا حضرت امام سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان مزید فرماتے ہیں دیکھو بے عمل علماء جو کہ گناہوں سے اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی کتاب کا وارث بتایا اور نرا یعنی فقط وارث ہی نہیں بلکہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں بھی گنا احادیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہمیں کا جو سبقت یعنی برتری لے گیا وہ تو سبقت ہی لے گیا اور جو متوسط یعنی درمیان حال کا ہوا وہ بھی نجات والا ہوا اور جو اپنی جان پر ظالم یعنی گناہگار ہے اس کی بھی مفرت ہے عالم شریعت اگر اپنے علم پر عامل بھی ہو جب تو وہ مثل چاند ہے جو کہ آپ خود بھی ٹھنڈا اور تمہیں بھی روشنی دے ورنہ عالم بے عمل مثل شمعہ ہے کہ خود تو جلے مگر تمہیں نفع دے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر یعنی بھلائی کی تعلیم دیتا اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اس فتیلے یعنی چراغ کی بتی کی طرح ہے کہ لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود جلتا ہے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 کہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین آمین بجاہ النبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم باطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہماری سارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما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 اور دشمنا نے اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ الس وجل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ الس وجل ہمیں زیر گمبد خزرا جلوائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ السل مدینہ کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جان اس دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری یا رسول ہر بے کسو مجبور کی آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن اليوسف الكرمي وعليه وصحبه المبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا صل صل <تصفيق> على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم الحمد رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اماں بعد بآضب اللہ من الشيطان ردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحم فرما رستفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی خدا کے واسطے مشکلیں حل کر چہے مشکل خوشا کے واسطے کربلائے رد شہید کر کے واسع سی دے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرے علم ہودا کے واسطے سد کے ساد کا جاتا سد ساد کل اسلام کر بےغذی ہو قازم اور رضا کے واسطے بہر معروف سری معروف دے بے خود سری دے حق میں میںنجنے دے باسپا کے بس بہر شیر لی شیر ہم دنیا کے کچا سے بچائے کر اب دی واہریا کے واسطے بل فرا کا سب کا کر غم کو فرح دے حسن ساد حسن اور بوسائی سادزا کے واسطے پادری کر پادری رکی پادریوں میں اٹھا قدر اب دل قدرت نما کے واسطے احسن اللہ بھولا رز کن سے دیر کے حسن بندا کے تادیا کے واسطے نس ربی کال کا صدقہ سد ہو منصور رکھے دے آیات تین مہیے جافزا کے واسطے تور عرفان حمد دوس نہ ہو بہا علی موسا حسن احمد بہا کے باسطے بہر عبرا قیم مجھ پر پار غم گلزار کر بھی دے داتا بھی بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمع سہزیہ مولا جمال اولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر ہم کے لیے پد لا حس گا گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے اس کے حق دے دے انتما کے واسطے اے حب بہل بیت دے آلے محمد کے لیے کر شہید اس کے حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پورنور کر اچھے پیارے شمشید بدر کے واسطے دو جہاں میں آ رسول اللہ کر حضرت آلے رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے بس تیر کر سب کچہراسر میں ایک بریا شہ جیا دین پیر با سپا کے واسطے احینا سے تین بد دنیا سلام بس آدری اب سلام دے رضا کے باس اس کے احمد میں عطا کر چشم کر سو جگر یا خدا اطار کو احمد, احمد, احمد, احمد, احمد, احمد, احمد, احمد رضا کے باس اس کے احمد میں عطا کر چشم تر سو جگر یا خدا اخار اور احمد رضا کے باستے سد کا ان آیا کا دیکھ مجھ مجب نوا کے واسطے آمین آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب محمد صلو علی محمد فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں اشراق و دوہا کا وقت ہو چکا ہے سیدان مندر موجود اسرائی سفید حضور سے نے خوش